احسان کہ اس نے ہمیں مانگ کی دولت سے نوازا اور اپنے پیارے حبیب سل اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں فائدہ فرمانا ہمارے لیے ہمارا دین اور ہماری شریعت یہی ہر ایک معاملے کے لیے اور ہر ایک دینوں دنیا کے عمل کے لیے کافی باقی ہے بس ہم کے ہمارے ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے عبادات کے معاملے میں بھی کہ کس طرح عبادت کرے کس طرح نماز پڑھے کس طرح زکات دے کس طرح روزہ رکھے کس طرح حج کرے عبادات کے معاملے میں بھی وہ ہماری رہنمائی فرماتا ہے اور دنیاوی معاملات میں بھی ہماری رہنمائی کر جاتا ہے بیعا ہو یا ہوا لین دین تجارت وغیرہ کے معاملات ان سب میں ہمارا دین جو ہے وہ ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے اور وہ دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہوں گے جن کے لیے خرید و فروغ بجلی تجارت محض ان کا اپنا پرسنل معاملہ ان نجی معاملہ ہے ان کے مذہب ان کے دھرم کا اس میں کچھ دخل نہیں لیکن ہمارے مذہب میں تو ہمیں ان سارے معاملات میں مکمل ہماری رہنی رہنمائی اور خبری کی ہے لین دین اور معاملہ تجارت خرید ووڑ یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ ہماری شریر مطالعہ میں باق آئے گا کتاب الفان ہے یعنی خرید و بیان تو فقر کی کتابیں ہیں اور اسی طرح حادث کی کتابیں ہیں اس میں کتاب البجو ہیں اور اللہ جی شاہ جار ر انت مان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل غلط طریقے پر مت کھاؤ کسی کا مال لے کھا لیا دوسرے کا مال کھا لیا انت مگر یہ کہ آپس مندر سے تجارت کو اب تجارت کے ذریعے آدمی جو ہے کسی چیز کا مالک ہوتا ہے اور کوئی چیز اس کی ملکیت سے جاتا ہے کسی کو بے و شرا خرید و فروخت کرتے ہیں یعنی خریدنے میں بیچنے میں ایک بیچنے والا چاہیے اور ایک خریدنے والا چاہیے اور ایک جس چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے وہ چاہیے اور ایک وہ چیز جو اس مبی جو چیز بیچتے ہیں اس کو مبھی کرے اس کا بدل اور ایوز ہو جس کو سمر کرے خریدنے والا بیچنے والا مبی اور سمر تو اب آپس کی مندی سے یہ قریب و فروخت ہوگی یہ نہیں کہ آپ نے اس کی چیز اٹھائی ہے لے کے چلے گئے بیچ دوں گا کل قیمت کتنی قیمت ہے یہ سب تہ ہو یہی مفضی علم نظام اور چلیے تھے نے ہر اس چیز سے روکا ہے جو مفضی علم نظا یعنی جھگڑے کی طرف لے جانے والی بڑے بڑے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں اب وہ لے کے چلا گئے اس کی رضامندی کے بغیر چاہوں قیمت بھیج دوں نا اب وہ تھوڑی دور پہنچا اور وہ چیز جو ہے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہو گئی ٹوٹ گئی غائب ہو گئی جاندار مر گیا جا تھوڑا واپس آئے گا یہ چیز واپس اب یہ اب یہ کیا کہے گا بھائی تم جیسے گئے گئے تو ویسے لا کر کے تو نہیں تومڑا ہوگا سمجھ تو لیا کہاں ابھی تو گھر میں نہیں پہنچا گا. ابھی لگا مندی سے چیز ہو تو اس میں بہت ہی الگ الگ اس کی تفریح ہیں ایک چیز خریدا تو اب مکمل بیان یہ کہ اسے کب تک جو ہے وہ خیار شرط حاصل رہے گا خیار رویت حاصل رہے گا اور خیال عائب حاصل ہوگا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز خریدی آپ نے خود دیکھا نہیں اور خرید کے لیے گئے اور اب دیکھا تو پسند نہیں آ رہی وہ چیز ہو رہی اب چونکہ اس وقت نہیں دیکھا تو اب دیکھا تو اب آپ کو اختیار ہے یہی چیز کرتے خیال دیکھا تو اب اس کو لوٹانے کا اختیار قریب کے لے رہے آپ نے آپ کو بتایا گے جس میں یہ عیب ہے آپ لے رہے اس میں عیب آپ نے دیکھا اب عیب پایا آپ کو خیال ایب حاصل واپس اس اسی طرح خریدتے وقت خریدنے والا کوئی شرط کر دے کہ دیکھو میں اختیار رہے گا ہمیں اختیار رہے گا لوٹانے کا تو اس کو کہتے ہیں شرط کہ وہ تین دن کے اندر وہ لوٹا سکتا ہے یہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی تھے اور ذرا حق رکھے کمزور تھے لوگ ان کو ٹھڑ دیتے تھے کچھ خریداتے خریدتے تو سستی چیز مانگی تم کو خبر دیں تو سرکار نے فرمایا کہ اب خریدو کسی سے تو کہو کہ مجھے قیارے شرط رہے گی تو تمہیں تین دن تک اختیار رہے گا اور لوگوں نے مشورہ کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہاں تو اگلے یا وہ کہ ٹھیک ہے تو قیمت دے دو اور کہ نہیں ٹھیک ہو جائے واپس کر لو تو یہ بہت ساری صورتیں کتاب تابل میں آ گئی آدمی شریعت کے مطابق اگر قریض فروغ فروخت کرے تو نہ تو کبھی حرام ہونے کا انکیشہ ہوگا جو کھا رہا ہے وہ حرام اور نہ کبھی جھگڑے اور فساد کا سبب بنے دیکھیے یہ ایک شریعت متحرک کے مطابق وہ تجارت کرے عمل کرے تو آپ حضرات کے اکثر سوالات چکے آج جو ہیں وہ تجارت سے ہوئی متعلق ہیں تو تجارت کے خرید و فروغ کے مسائل آپ سیکھیں یہ بہت ضروری ہے جہاں تک کہ ایسے سیکھنا پارونیخاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما لیا تھا کہ جو خرید و فروخت کے مسائل سے واقف نہیں وہ ہمارے بازار میں نہ آئے بازار میں نہیں آئے گی تو مسال باقی خریدا اسی لیے پہلے جاتے خریدنے کے لیے فیس کا دام معلوم کرتے قیمت معلوم کرتے کتنے میں ہے وہ کہ میں, میں اب تک اگر طے ہوگی قیمت تو دے دے نہیں ہوگا آگے بڑھ جائے دیکھیے یہ دونوں سے رام مندی اب یہاں آج کا جو دور ہے وہ لوگوں کو یہ فکر کم ہے کہ حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے فکر یہ ہے کہ کس بزنس میں اور کس طریقے میں زیادہ سے زیادہ نفع ہے چاہے وہ خلاف و شرحی کیوں نہ کو گھڑنے سے बाद ऐसे मामला करते हैं जो शरा नहीं और जम करके नफा के मसलन कोई तजारत कर रहा है तो उसको लोग दो लाख तीन लाख जो पैसा है उसके पास जमा वो दे देता है कि वही लोग इस सिस्टम तुम तजारत करो तुम भी खाओ हम भी खाए हमको भी खिलाओ तो वो वजह थी भाई हम तुमको जो है हर महीने इसका परसेंटेज اور ایک لاکھ ہے تو اس کا دو پرسینٹ دیں گے دو لاکھ ہے تو دو لاکھ میں چار پرسینٹ ہے ہم جو ہوگا ہم تم کو دیں گے ہر مہینے کا دیں گے اب یہ کہہ رہی ہے کہ اس, کے اس کی تجارت میں نفع ہے نقصان ہے کیا ہے بارہ اس نے پیسہ دیا اس کی تجارت میں لگایا تو اب اس کو جو ہے جو پرسنٹیج مقرر ہے اتنے کہ اس نے پرسینٹیج کے حساب سے دینے دینا ہے اور اس میں موڑی جو لگائی ہے وہ اپنی جگہ محفوظ ہے اب یہ صورت کون سی ہے یہ صورت قرض کی ہے کہ جب کسی کو آپ پیسہ دیں کہ جب مانگوں گا تو واپس کر دینا پورا کا پورا تو یہ قرض ہی جو ہے کیونکہ اگر بزنس میں لگانے کو دیا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ بزنس جتنے نے کیا اور نہیں رہے تو آدمی کرے گا کی محنت کیا تو بڑھے گا یا گھٹے گا تو اس طریقوں کو یہ آنا چاہیے پیسہ بہت سے پیسہ میں پیٹنا مل جاتا ہے نقصان ہوتا ہے تو ہم آگے سوال کے جواب میں بات کے بارے میں تصدیق ہو جائیں گے کہ اس کی کیا صورت ہے کہ ہم کسی کے ساتھ شریک ہو گئے یا اپنا پیسہ دے کر کے اس سے نپارے کا سدش ہو سکتی ہے وہ ہم اس کو ذکر کریں گے ابھی یہاں آپ کے جو سوالات ہیں ان سوالوں کو غور سے سنیے اس کا جواب بھی غور سے سنے کہ بہرحال آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ بزنس کرتے ہوں گے خود کرتے ہوں گے یا کسی بزنس کرنے والے کہ وہاں ملازم ہوں گے جاب کر کے ہوں گے تو مسائل جاننا ضروری ہے تاکہ آپ دوسروں تک بھی ان مسئلوں کو پہنچا سکیں اور اس کی بھی رہنمائی آپ ہو سکے سب سوال شکریہ یاد زید نے ایک بلڈر کے پاس سے نقشہ دیکھ کر دکان خریدی اور اس کا ٹوکن یعنی بیان دیا ہے اور پوری دکان کی قیمت ادا نہیں کی ہے اور دکان بند کر قبضہ حاصل کرنے کو دو سال باقی ہے ابھی اس دکان کی قیمت بڑھ گئی ہے تو کیا منافع لے کر دکان بیچ سکتا ہے آپ نے سن دیا آج کل فلیٹ یا دکان عام طور پر اس طرح بیچے جاتے ہیں خریدے جاتے ہیں کہ ابھی نہ تو دکان کا وجود ہے اور نہ ہی فلیٹ کا وجود ہے لیکن قد و فروخت ہوتی ہے اس چیز کا وجود نہیں ہے کہ کسی کی زمین ہے یا کوئی بلڈنگ پران لے کے آیا تو وہ اپنا نقشہ پاس کرا کر کے اور لگا دیتا ہے لوگوں میں اشتہار ہو جاتا ہے کہ فلاں جگہ ٹاور بننے والا ہم لوگ جاتے ہیں اس سے آؤ تاؤ کرتے ہیں اور وہ جو ہے بتا دیتا ہے کہ بھائی ابھی یعنی فل ڈاؤن سے پہلے یعنی جہاں بلڈنگ بننی ہے وہاں بلڈنگ ہے اس کو گرانا اس کے گرانے سے پہلے آپ خریدو گے تو یہ قیمت ہے اور جہاں فل ڈاؤن ہو گیا تو یہ قیمت بڑھ جائے گی اور یہ ہو رہا ہے اب لوگ پیسہ لگا رہے ہیں وہ ہی ٹھیک ہے ہم کو جو ہے اتنے اسکوائر فٹ کا کریٹ چاہیے ہمیں اتنے اسکوائر فٹ کی دکان چاہیے یا ہمیں اتنے اسکوائر فٹ کا گیریج چاہیے جو بھی تو اب اس کی قسطیں دینے لگتے ہیں وہ پیسہ دینے لگتے ہیں بے فروخت ہو کچھ چیز کا وجود نہیں ہے تو یہ جو ہے بے اسکسنا میں آتا ہے یہ ہے کہ وہ چیز بھی بنی نہیں ہے لیکن جو بنانے والا ہے اس کو گویا دے رہے بننے کے بعد ہمیں اتنے میں دے دینا جیسے پہلے عام طور پر مٹی وغیرہ کے برتن بنانے والے جس کو کمہار کہتے ہیں ان کے وہاں آڈر دے دیتے تھے بھائی ہم کو جو ہے اب یہ اتنا چاہیے چاہے وہ کپ ہو ساسر ہو یا پلیٹ ہو ہمیں اتنے دن میں دس ہزار ایک ہزار پانچ سو یہ اتنا چاہیے اب قیمت بھی طے ہو جاتی ہے اس کو قیمت دے بھی دیتے اور وقت مقرر پر وہ بنا کے رکھتا ہے جا کے چلے جاتے تھے اس کو چاہ رکھا اس کو کہتے ہیں بے استعمال لیکن یہ کہ اس میں ایک مہینے سے زیادہ ہے مہینے میں دے دے اس اب اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو وہ بے سلم ہو تو بہت اتنا ہو کہ بے سلم ہو اب جو بنوانے والا ہے اس سے ہمارا معاملہ ہوا یہ بات ہو گئی کہ اتنے اسکوائر فٹ کا پلیٹ یا اتنے اسکوائر فٹ کی دکان ہم نے تم سے کتنے لاکھ روپے میں خریدی یہاں تک تو معاملہ صحیح ہے کیونکہ وہ بنانے والا ہے گویا ہم نے اس کو اپنے پلیٹ کے بنانے کا آڈر دیا اب وہ نقشے مطابق اور جو کچھ بھی قانونی چائے دو سب پوری کرنے کے بعد وہ جب ٹاور کھڑا کر دیتا ہے تو اس کو قبضہ دے دیتا ہے جتنے میں خریدا تھا یہاں تک تو صحیح ہے کہ آڈر دیا بنایا بنا لیکن جو خرابی آ رہی ہے سوال میں کہ کوئی بک کرتا ہے اور اس کا بیانہ بھی دے دیتا ہے ٹوکن بھی دے دیا ابھی اس چیز کا وجود نہیں ہوا یا کچھ ہو, جو ہو گیا لیکن جس فلور پر پلیٹ جس نے بک کیا ہے وہ اس فلور سے ابھی راوت نہیں پہنچا اس کا وجود نہیں ہوا. اب دیکھ بھاؤ بڑھ رہا ہے جیسے جیسے جیسے جیسے ٹاور اوپر وہ تو بات الگ ہے جیسے بھی فل ڈاؤن سے پہلے کچھ قیمت ہوتی ہے فل ڈاؤن ہو جاتا ہے تو کچھ قیمت ہوتی ہے پھر جیسے ہی جو ہے وہ بنیاد کام شروع ہوتا ہے تب بھاؤ بڑھتا ہے اس کے بعد جب بنیاد سے اوپر کام آتا ہے تو بھاؤ بڑھتا ہے پھر پہلا سلیب لگ گیا تو بھاؤ بڑھتا بھاؤ بڑھتا رہتا ہے تو یہ جس نے بکنگ کی ہے وہ جو ہے کسی اور کو بیچ دیتا ہے ابھی اب خریدا تھا تو اس وقت جو ہے وہ پانچ ہزار روپئے اسکوائر فٹ تھا اور اب جو چند فلور بن گئے تو دس ہزار روپئے اسکوائر فٹ ہو گیا زیادہ بیٹھے بیٹھائے دونی تو ہو ہی نہیں اس کی آپ نے کسی اور کو بیچ دیتا ہے اور بلڈر جو ہے اس کی جگہ پر اس کا نام لکھ لیتا ہے یا خود بلڈر کو بیچ دیتے تو یہ جو بیچنا ہے یہ بیچنا صحیح نہیں جہاں تک بلڈر سے خریدنا تھا تو اس کی ایک صورت ہے بھائی کس نہ کہ کوئی چیز, چیز کا بنانے کا آڈر دینا لیکن ہم سے جو خرید رہا ہے ہم تھوڑی بنانے والے ہم نے تو اس سے خریدا جو بنانے والا یہاں تو صحیح ہے وہ ہم ابھی اس چیز کا وجود نہیں ہوا اور وہی جو خیالی طور پر نقشے پہ ہے اور ہم کو ہم سے قیمت لے لیا ہے ہم نے تیسرے کو بھاؤ بڑھا تو بیچ لیا اور اس سے نفع لے لیا اپنی موری بھی آ اور نفع بھی آ گئی جائز نہیں کیونکہ وہ جو خرید رہا ہے وہ ہم سے بنوانے کے لیے نہیں خرید رہا رہے ہم پیسہ دے رہے تو ہمارے لیے بنا دو بلکہ ہم نے تو خود ہی دوسرے کو کہا اور اب ہم تیسرے کو بیچ رہے ہیں ہم بنوانے والے نہیں اس سے معاملہ کیا جا سکتا ہے جو بنوانے والا ہے جیسے کمہار جو مٹی کے برتن بنا رہا ہے اور یہاں پر پلیٹ کا وجود نہیں ہے بہ ہو, ہو رہی ہے تو کیونکہ بلڈر بنوانے والا ہے اس لیے اس سے معاملہ ہو جاتا ہے تو وہاں تک تو صحیح ہے لیکن جس نے خریدا ہے بک کیا تھا جس نے باہ کے اب وہ بیچ رہا ہے تو کیا بیچ رہا ہے وہ کیا بنوانے والا تو ہے بنوانا تو بلڈر ہے اس وجہ سے یہ جو بیچ رہا ہے یہ بہت صحیح نہیں ہوئی شرم نہیں کیونکہ نہ تو اس چیز کا وجود ہے اور نہیں ہم اس کے بنانے والے ہاں اگر اس چیز کا وجود ہو جاتا اور ہمیں ہمارے قبضے میں آ جاتی بسل یہ کہ فلیٹ کا وجود ہو گیا اور اس نے قبضہ دے دیا چابی دے دیا ہم نے اپنا تالا لگا دیا اب وہ فلیٹ ہمارے قبضے میں آ گیا اب چاہے جس کی قیمت میں آپ بیچے کیونکہ ہم نے تو خرید لیا اور چیز ہمارے قبضے میں آ گئی اور یہاں جو ہے بلڈنگ تیار ہونے سے پہلے زیادہ قیمت پر خریدنے والا دوسرے کو بیچ دیتا ہے اب تیسرا خریدار ہو گیا تو یہ شران گرہ صورت جائز ہی نہیں ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے خریدیے تو صبر کرو جب تیار ہو جائے جب قبضہ مل جائے تب طرح جو مال کمایا ہے, کیا ہے جو جو جو مار کمایا وہ ہزار ہے حرام ہے بے جب صحیح نہیں ہے تو جو ملک ہے وہ ملک قبیس ہے جس سے لیا کو واپس کرے ہاں اگر کسی کافر حربی سے اس طرح کا عقد ہوا ہے تو کافر حربی سے وہ عقد کر سکتے ہیں جو مسلمان مسلمان کے درمیان عقد جاہج نہیں جبکہ مسلمان کا نفع ہوتا ہے ایک مسلمان کا فائدہ ہوتا ہو تو کافر حربی سے ایسا معاملہ کیا تو وہ نفع لے سکتا ہے مسلمان کے دکان اور مکان کی خرید و کروڑ کی دلالی کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے دلالی میں یہ ہوتا ہے کہ جس کو بیچنا ہے وہ کسی ایجنٹ سے کہتا ہے کہ بھائی میری یہ دکان یا میرا مکان جو ہے یہ کسی کسٹمر کو دکھا کر کے اتنے میں بے شباز اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ بھی اس کو کہتا ہے بھائی کہ دیکھو کہیں اچھا مکان ملے تو مجھے بتاؤ اس صورت میں کبھی دونوں طرف سے کبھی ایک طرف سے یہ دل لو اگر اس کی اجرت مقرر ہو گئی ہے پہلے سے کہ میرا یہ مکان یا میری یہ دکان تم پروخت کروا دو بیچوا دو تو ہم تم کو اتنا دیں گے طے ہو گئے. یا جس کو ضرورت ہے دکان یا مکان کی اس نے کسی دلال کو پکڑا اور کاغذ میں مکان کی ضرورت ہے بہت تلاش کے لیے کی ہے تمہارے بجے اس معاملے میں ملنے جلنے والے ہیں تو میرے لیے ایک مکان تلاش کر دو اس نے کوشش کی دوڑ دور کیا تو اب ایک مکان ملا اور اجر طے ہوئے جہاں سیگے اتنے بھائی اتنے کا اگر مکان مل گیا تو ہم تمہیں اتنا دیں گے یہ بھی پہلے طے ہو جائے ورنہ مخضی رم ندہ ہو گئے اتنا ہو گئے اتنا یہ پہلے ہی طے ہو جانا چاہیے تو اگر یہ دلالی جس کو کہتے ہیں یعنی اجرت دلال کی وہ طے ہو جائے تو معاملہ کرنے میں کوئی حرج نہیں اور بغیر طے کیے ہوئے کر دیتے ہیں اور بعد میں نے تو پناہ سے جو ہے وہ دس پرسینٹ دیا تھا تم بھی دو دس پرسینٹ دو اب یہ کہتا نہیں میں نے پناہ سے معاملہ کیا تھا میں نے دیکھ ہی پرسینٹ دیا تو چھگڑا ہوتا ہے اس لیے اجرت جو ہے معاملے کی طے ہو جائے जो उजरत हो गई उसी उजरत है और उतनी ही इजरत जो है उजरत दलदार को मिलेगी तो उससे का मुतालबा नहीं कर सकता एक शख्स ने शेयर मार्केट से या डायरेक्ट कंपनी से शेयर खरीदे और उसका पेमेंट करके शेयर سرٹیفکیٹ کی ڈلیوری بھی دے دی بعد میں منافع ملنے پر اس شیئر کو بیچا تو اس طرح یہ شیئر بازار کا کام کرنا چاہیے دیکھیے شیئر جو ہے عام طور پر جو شیئر فروخت ہو رہا ہے <coughs> تو یہ جو شیئر فروخت ہو رہے ہیں یہ اس میں مبھی جو ہے مجبور ہے یعنی جو خریدتا ہے شیئر بس اس کو کمپنی کا نام معلوم ہوتا ہے فلاں کمپنی کا شیئر آج کل بہت بھاؤ بڑھ رہا ہے تو آج لے لو کل تمہیں اتنا پرسنٹیج بڑھ جا گا بیچ دیں اب اس خریدنے والے کو نہ کمپنی کا معلوم وہ کمپنی ہے کیا کمپنی وہ کیا کرے گی اور اس میں کتنے پیسے لگے ہیں اور اس میں کتنے منافع ہوتے ہیں اس میں کتنے نقصان ہوتے ہیں یہ سب کچھ پتہ نہیں ہے بس وہ تو یہ معلوم ہے بھائی آج کے فلاں کمپنی کے شیئر کا محبت بڑھ گیا اور اٹھا کے بیچ بھی دیتا ہے وہ وہ سب کسم پیپر پر ہے نہ کبھی وہ کمپنی میں گیا نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ اسی کمپنی کا میں شیئر ہولڈر ہوں اور یہ چھوٹے چھوٹے شیئر خریدتے ہیں وہ کمپنی بہت زیادہ واسمین بھی اس کو بھاؤ نہیں دے گا یہ بولتا رہا کہ میں شیئر ہولڈر ہوں کہ میں ہولڈر ہولڈر کر کڑا ہوں وہ جو شیئر ہولڈر ہاں کچھ مخصوص شیئر ہوتے ہیں جس میں شاید پینتیس پرسینٹ چالیس پرسینٹ اتنا اگر کوئی شیئر لے لیتا ہے تو اب وہ جانتا ہے کہ کمپنی میں کیا ہوگا اس کو بتایا بھی جاتا ہے اور کتنا کمپنی نے نفعہ کمایا کس معاملے میں نقصان ہوا یہ ساری تفصیل اس کو معلوم ہوتی جی, ہے تو وہاں مجہور نہیں وہاں جا رہی ہے لیکن ایک بات ہے کہ جو بھی کمپنیاں ہیں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں یہ سب کا سب جو ہے وہ انٹرسٹ پہ کام ضرور کرتے چاہے انٹرسٹ پہ پیسہ لے کر کے بینک وغیرہ سے اس میں نکالتی ہیں یا خود جو ہے وہ انٹرسٹ پہ پیسہ دیتی ہے اور یہ ہے جو شیئر ہولڈر ہوگا تو شیئر ہولڈر کا مطلب ہوتا ہے شریک کسی کمپنی کا شریک یہ ہے شیئر ہولڈر کا شیئر شیئر کر شیئر کا مطلب کیا ہوا کہ حصہ بک رہا تو اب جو حصہ بک رہا ہو تو متعین ہونا چاہیے کتنا حصہ تم نے خریدا تو چھوٹے چھوٹے جو شیئر فروخت ہوتے ہیں بھئی اب کروڑوں کی کمپنی ہے اور شیئر جو ہے کئی پانچ کے بک بھی بک رہے ہیں پانچ ہزار کے بک رہے ہیں وہ کیا اس میں پتا چلے گا کہ یہ جو ہے وہ اربوں کی کمپنی میں یہ پانچ ہزار یا پانچ لاکھ کیا کیا ریسی ہے شیئر چھوٹے چھوٹے جو شیئر ہے ان کو نہ اپنے حصے کا پتا ہے نہ کمپنی کا معلوم ہے خود نے فرمایا کہ یہ بحق آسد ہے کہ مبھی اس میں مشہور ہے پتا ہی نہیں ہے کہ کیا خرید رہا ہے اور کیا بک رہا ہے؟ ہاں جو اس میں کمپنی میں عمل دخل رکھتے ہیں باقی وہ شیئر ہولڈر ہیں اور وہ پہنچتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہاں یہ کمپنی اب مالک آیا تو یہ مخصوص شیئر ہے تو مخصوص شیئر لیا اور کمپنی اگر حلال کاروبار کرتی ہے تو اب یہ تو شریک ہے یہ بینک والا معاملہ نہیں ہے کہ ہم نے امانت یا قرض دیا ہے اس پر نفع مل رہا ہے بلکہ شیئر ہولڈر مطلب ہے کہ جو کمپنی ہے اس کا یہ حصہ دار ہے اس کا یہ مالک ہے تو مخصوص شیئر میں بھی کمپنی کیا کرتی ہے اس کے وہ شراب بناتی ہے دوسرے اس کے اور ایسے مصنوعات ہیں جو شرح حرام ہیں تو یہ شیئر ہولڈر مالی ہونے وجہ سے بھی شریک ہوا تو یہ دیکھا جائے گا اگر وہ حلال چیز بنانے والی کمپنی ہے جیسے ٹاٹا کمپنی ہے وہ کار بنا رہی ہے ریلوی انجن بنا رہی ہے اس طرح کے لوہے کا کام ہے کوئی ایسا کام ہے اور انٹرسٹ دینا اس کو ہے انٹرسٹ لینا ہے تو اب اس میں اگر کوئی شیئر ہولڈر وہ بھی مخصوص شیئر ہولڈر یہ عام شیئر چھوٹے چھوٹے نہیں ان کا ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کتنے کی حصے داری لی ہے بس یہ دیکھتے رہتے پیپر پر کہ فنا کمپنی کا شیئر جو ہے آج کل بڑھ رہا ہے فوراً بیچ دیا پھر اٹھا کر کے دوسرے کمپنی کا جو سستا شیئر مل رہا خرید کر کے پھر جب آپ تو پھر صرف پیپر پیپر ہے یہ مبی مجبور ہے یہ جائز نہیں ہے اور اگر شیئر مخصوص شیئر ہے کیا ایکٹیویٹی کیا بولتے ہیں اس انگلش میں مخصوص شیئر کوئی چیف جو ہے یعنی وہ مخصوص شیئر کے جو تالبل تینتیس پرسینٹ کمپنی کی جو لاگت کمپنی میں جو مال لگا ہے اس کا تینتیس خریدے تو وہ مخصو شیئر ہولڈر بنا تو باقاعدہ وہ کمپنی میں امریکہ ایسی شرکت تو سمجھ میں آتی سو روپے کا اور پانچ سو روپے کا اس میں پیسہ لگانا جائز نہیں عام طور پر یہ پایا گیا ہے کہ لوگ فور ویل گاڑی بینک کی لون لے کر خریدتے ہیں حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دس لاکھ روپے نقد دے کر گاڑی خرید سکتے ہیں یعنی ان کے پاس اتنا مار ہے کہ بینک سے لون لیے بغیر وہ گاڑی خرید سکتے ہیں تو کیا اس صورت میں بینک سے لون لے کر گاڑی خرید سکتے ہیں یا نہیں آپ نے سنا کہ ان کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ نقد روپئے دے کر فور ولر سکتے بینک سے لون لے کر تاریخ ابھی بات ہے کہ جب لون لیں گے تو اس پر ان کو انٹرسٹ دینا ہوگا ماہانہ یا سالانہ جو بھی انٹرسٹ دینا ہوگا ضائع اب لیا ہے اس نے دس لاکھ اور اس کو انٹرسٹ دیتے دیتے جب تک کہ وہ ادا نہیں کرے گا پندرہ لاکھ ہو یہ پانچ لاکھ مسلمان نے اپنے پاس سے دیا کافل بینک کو تو یہ مسلمان کا نقصان ہے تو اس لیے لون پر لون لے کر گاڑی لینا تو وہ جو انٹرسٹ دے گا اس کا گناہ ہوگا ہاں بعض علماء نے ایک سورج اس کی یہ رکھی ہے کہ یہ جو کبھی جو لون لے کر کے سب لیتے ہیں اس وجہ سے کہ اگر وہ ابھی گاڑی اپنے وائٹ پیسے سے لے لے تو اب اس کو انکم ٹیکس وغیرہ بتانا ہوتا ہے کہ بھائی یہ وائی کہاں سے آیا تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنا انکم ٹیکس ہوتا ہے کہ جو رقم جمع ہے آدھی سے زیادہ ادھر چلی جاتی تو ایسی اگر کوئی صورت ہے کہ اگر نقد خریدے تو اس کو انٹرسٹ اتنا دینا پڑے گا کہ لون لینے پر جتنا انٹرسٹ دینا ہے نقد لینے پر اسے انکم ٹیکس اتنا دینا پڑے گا کہ جو لون لینے پر انٹرسٹ دینا اس سے زیادہ بھی. انکم ٹیکس دینا پڑ جائے گا تو بعض انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ سے ادھر بھی گورنمنٹ سے, بھی سے جا رہا تو اپنا ہی پیسہ جا رہا ہے ادھر کم جا رہا ہے تو اس وجہ سے جو آسان آن جس میں کم ہمارا نقصان ہے وہ اختیار کر سکتا ہے یہ بات سنگا نہیں کہ وہی لون اگر نہیں دکھاتے بینک کا بلکہ ڈائریکٹ وہ اپنے پاس سے پیسہ لگا کر کوئی چیز خریدتا ہے تو اب وہ فوراً جو ہے گورنمنٹ کی نظر میں آتا ہے کہ اس نے اتنا پیسہ لگا اب تو اور بیماریاں بڑھ گئی ہیں پہلے تو بیماری نہیں تھی اب تو جی ایس ٹی ایس پی ایس کیا کیا ہوا हुँ. اس کے بعد پھر بڑھتا ہی بڑھ ہی رہا ہے اب یہ نبد کا دو لاکھ کا وہ کاروبار بھی نہیں کر سکتا اور پکڑا جائے گا اور یہ ہوگا پہلے تو صرف انکم ٹیکس تھا اب شاید جی رول بھی ہونے لگی ہے تو سزا بھی ہو جائے اگر ثابت ہو جائے گی یہ دو لاکھ روپیہ یا پانچ لاکھ روپیہ تھے اور اس نے انکم ٹیکس نہیں دیا اس کا تو پیسہ بھی جاتا ہے اور آدمی پریشان بھی ہوتا ہے تو اگر یہ صورت ہے گاڑی لینا اس کے لیے ضرورت ہے وہ گاڑی اس کے لیے انسٹال گاڑی نہیں ہے اور گاڑی خریدنا ہے اور گاڑی اگر نقد روپے میں لیتا ہے تو اتنا انکم ٹیکس لگ جائے گا کہ وہ اس سے زیادہ ہو جو لون لینے پہ انٹرسٹ دینے ہیں لون لینے پر انٹرسٹ دینے جتنا دینا ہے اس سے زیادہ یا انکم ٹیکس دینا پڑ جائے گا تو بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ لون لے کر ظاہر ہے تاکہ پریشان بھی نہ ہو انکم ٹیکس زیادہ بھی نہ لگے اور جتنا فیصد انک, انکم, آ, لون کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ جلد سے جلد دے دے تاخیر نہ کرے کہ زیادہ زیادہ جو ہے اس میں اس کی رقم جائے تو وہاں پر اجازت دی گئی ہے اور اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر وہ انٹرسٹ ہے لون سے وہ لے کر کے گاڑی وغیرہ لے لے ابھی جو, جو انکم ٹیکس کا نیا رول آیا ہے جس کے اندر تین لاکھ سے دس لاکھ روپے تک اگر آپ ایکسٹرا انکم اپنی بتاتے ہیں تو اس کے اندر پانچ پرسنٹ جیسا انکم ٹیکس دینا ہوتا ہے मतलब मैंने 5-10 लाख सात लाख रूपये की गाड़ी ली एक्स्ट्रा पैसे होते तो मुझे पाँच परसेंट इंशोरेंस लेना होगा तो इसके हिसाब से पैंतीस होते हैं और अगर मैं इंटोरेंट पे गाड़ी देता हूँ 7 लाख रूपये की तो वो साढ़े आठ या नौ लाख रूपये देने पड़ते हैं तो उस में क्या होगा हो भाई वो तो मैंने पहले ही बताया कि जो इंटरेस्ट देना है और जो इनकम टैक्स देना है अगर इंटरेस्ट से ज्यादा इनकम टैक्स लग जाता है تب تو وہ لون لے کر کے لئے اور اگر انٹرسٹ انکم ٹیکس جو ہے وہ تھوڑا ہے اور انٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ ہے اور پھر انٹرسٹ کا یہ معاملہ نہیں بھرا تو بڑھتا ہی جائے گا یہ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ ایک دس لاکھ کی گاڑی جو ہے وہ بارہ لاکھ پڑ جائے گی لیکن اگر وقت پر نہیں بڑھ سکے تو وہ انٹرسٹ اور بڑھتا جاتا ہے تو اس وجہ سے اگر ان... یہ انکم ٹیکس مختصر ہے کم ہے اس... اسے اس انٹرسٹ کے مقابلے میں یہ وائٹ بتا کر میں کسی کمپنی کے اشتہار کے لیے فوٹو بنانا کارٹون بنانا پن بنانا ان سب چیزوں کا کاروبار کرنا حلال ہے یا حرام ہے اور اس کی آمدنی کو حلال سمجھا جائے گا یا حرام ہے بھائی देखिए آن, آن لائن ہو یا بغیر لائن ہو پہلے یہ ہے کہ وہ جو طریقے जो چیز कर کام کر رہا ہے وہ شرم جائز ہے کہ देखना جائز یہ دیکھنا چاہیے اب آپ نے کہا کہ وہ آن لائن جو ہے وہ کمپنی کے اشتہار کے لیے وہ فوٹو بنائے گا اور یہ کرے گا اور اس کو رکھ لے گا اور اس کو دو تک بیجے گا تو یہ اگر صرف تصویر مشین کی بنانا ہے عمارت کی بنانا ہے یا قدرتی مناظر کی بنانا ہے درخت ہے آسمان ہے چاند ہے تو اس میں تو شرم کوئی حض نہیں ہے اور اس کی اجرت بھی وہ لے سکتا ہے لیکن اگر جاندار کی تصویر بنانا ہے فوٹو بنانا ہے چاہے وہ جانور ہو کہ انسان ہو تب تو وہ ناجائز و حرام ہے حدیث پاک میں اس پر وعید بھی آئی ہے اس سک معنیت بھی آئی ہے تو ایسا کام جو شران جائز نہیں ہے ناجائز حرام ہے اس کام کے ذریعے جو آمدنی ہوگی وہ بھی ناجائز ہوگی تو آن لائن جو کام کرنا ہے اگر جائز اس پر وہ چیزیں جو ہے ویب سائٹ وغیرہ پر بھیج رہا ہے بنا رہا ہے جیسا میں نے بتایا کہ قدرتی مناظر پیش کرے اور جان قید داندار کی تصویریں بنائے اور چاہے وہ اور کوئی مضمون وغیرہ بنائے اور پھر اس کو عجرت پر دے تو یہ ایک الگ صورت ہے اور جاندار والی تصویر بنا کر کے وہ فرق پڑے گا تو یہ اس کا بنانا بھی نہ جائز اور اس کا بیچنا بھی نہ جائز کاروبار کرنے کے اسلامی طریقے کتنے ہیں اور ان سب کی تسلیم بیان کروا اور ضروری طرف سے مسائل بھی لگائے تاکہ ہماری ہمارے معاملات میں معلومات میں اضافہ ہو ساتھ ہی ساتھ طور سے کاروبار کا طریقہ معلوم ہو جائے بھائی دیکھیے میں شروع میں کوئی باتیں آگے کی تھیں اسی طرح اشارہ تھا کہ کاروبار سب سے پہلے تو کیا چیز وہ بیچ رہا ہے اور کس کو بیچ رہا ہے بیچ رہا ہے جو چیز شران وہ چیز حلال ہو اگر کھانے کا متعلق چیز ہو تو کھانا حلال ہو پہننے سے متعلق ہے تو اس کا پہننا شرم جائز ہو ایسے ہی استعمال سے متعلق ہو شرن کا استعمال جائز ہو تو جو چیز شران حلال ہے اس کی تجارت بھی حلال ہوگی ہاں اب اگر کہیں پر مقاصد میں کسی طرح کا فساد آ جاتا ہے تو وہاں پر روکا جائے گا یعنی چیز تو جائز ہے لیکن خریدنے والے کا مقصد جو ہے وہ برا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اس لیے خرید رہا ہے تو اس کو نہیں دیکھے جیسے انگور ہے انگور ایک پھل ہے کھانا اس کا حلال ہے تو اس کی تجارت بھی حلال ہے لیکن معلوم یہ ہے کہ یہ جو انگور خرید رہا ہے یہ اس کی شراب بنائے گا شراب بنائے گا سے جو ہے بیچنا یہ, یہ جاری نہیں یہاں وہ اب مقصد آ گیا مقصد سے وہ خرید رہا ہے. اور ہمیں پتہ نہیں ہے اور کسی نے خریدیا تو ہم اس کے ذمہ دار لیں تو خریدنے میں یہ دیتا ہے کیا چیز بیچ ہے کون خرید رہا ہے اور کس سے کیا من ہے پھر تجارت کرنے میں سب سے پہلے آدمی یہ دیکھے کہ تجارت حلال کمائی ہو حلال آمدنی ہو تاکہ حلال روزی کے ذریعے ہمارا حلال خون بنے اور ہمارے بچوں کے حلال روزی سے پرورش ہو اب اس کی میں نے بتایا تھا کہ اس طریقہ لوگوں نے اپنایا کہ کچھ کس پیسے کسی تھے تاجر کو دے دیتے لو تم بھی کماؤ ہم کو بھی پھراؤ تو اب وہ وہ طرح سے قرض رہتا ہے اور قرض پر جو نفا لیا جاتا ہے پاک میں ہے کہ کل سر کے پاس میں وہ ہر وہ قرض وہ قرض آئے سود ہے روا یہ عام طور لوگ کر رہی ہے تو اس طریقے پر اگر کوئی صورت ہو تو اس کی بھی شرع اجازت دی چی اب یہ آپ کہیں گے کہ یہ پیسہ ہم, ہم خود تجارت نہیں کرتے ہمیں ڈنگ نہیں معلوم ہے ہم کسی ستاروں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے تاکہ ہمارا پیسہ منجمد بھی نہ رہے بلکہ اس میں حرکت بھی ہو اور نفع بھی ملے تو اس کی دو صورتیں ہیں کئی پیسہ لگانے کی دو صورتیں ہیں ایک صورت جو ہے مشارکت کی ہے اور ایک صورت جو ہے وہ مشاربت کی ہے مشارکت یہ ہے کہ کوئی اپنا پیسہ کسی کاروبار کرنے والے کو دے اس نے بھی اپنا پیسہ لگایا اب دونوں پیسہ لگا رہے ہیں تو اب دونوں میں طے ہوا کہ ٹھیک ہے دس لاکھ تمہارا اور دس لاکھ ہمارا ہم دونوں مل کر کے کاروبار کریں گے جو نفع آئے گا وہ ہم دونوں آپس میں اس طرح سے تقسیم کر لیں گے برابر برابر یا ایک کو ففٹی پرسینٹ ہوگا سکسٹی ایک کو فورٹی پرسینٹ یعنی جو پروفیٹ آ رہا ہے اس میں آپس میں یہ طے ہو جائے تو اب جتنا نفا آئے گا اسموری سے نہیں تو تجارت میں لگی ہوئی ہے اب مہینے میں حساب کریں سال میں حساب کریں یہ دیکھیں کہ سال بھر میں کتنا نفع آیا تو جو نفع کا پرسینٹ طے ہوا ہے اسی کے حساب سے نفع دونوں پارٹیوں میں تقسیم ہوگا اور نقصان تو جتنی موڑی لگی ہے اسی کے اعتبار سے نقصان بتایا جائے گا نقصان برداشت کرنا پڑے گا یعنی اگر ایک نے دس پرسینٹ لگایا اور ایک نے نائنٹی پرسینٹ لگائی ہے اس میں موڑی اب نقصان ہوا تو ایک کا نائنٹی پرسینٹ نقصان اور ایک کا دس پرسینٹ یعنی جو موڑی لگی ہے اس میں سے جتنا نقصان ہوگا مان لیجیے کہ ایک لاکھ دس لاکھ کا کاروبار کر رہے تھے اب 10 لاکھ میں سے اب ایک لاکھ کا نقصان ہو گیا اب ایک لاکھ کا نقصان ہوا تو اب کیا ایک نے کتنا دیا تھا اس نے دس دیا تھا ایک نے نائنٹی پرسینٹ کا اس کی شرکت تھی تو اب نائنٹی والے کو اس نقصان میں 90% کا نقصان بہت ہونا پڑے گا اور جس نے 10% پرسینٹ موری لگائی ہے اس کو 10% پرسینٹ نقصان سہنا پڑے گا تو یہ ہے مشاعر کہ جو مور اب اس میں یہ بھی کر سکتے کوئی ضروری نہیں ہے نفع میں ضروری نہیں ہے کہ جس حساب سے موڑی لگے اسی حساب سے نفع بھی ہوئے. بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے پیسہ کم دیا ہے وہ نفے کا زیادہ مطابق کرے۔ کہ ہم کو اتنا دینا اور تم اتنا دے لینا۔ اسی لیے ایک صورت یہ بتائی ہے کہ اگر یہ خطرہ ہو جیسے آج کل عام طور پر خطرہ ہے خالی ہر مہینے گھاٹا ہی بتاتا رہے گا ایک دن یہ آئے گا کہ سب ختم بھی ہو جائے گا اس کو پتا بھی نہیں چلے گا اور ان کو ان کو دے دے کر وہ سب جو ہے وہ کھا جائے گا عام طور پر میزاج بنا ہوا ہے تو امام اڑ گیا تو اگر ایسی کوئی صورت ہے تو اس میں جتنا مال دے رہا ہے تو اس میں کیا کرے اسے کہے بھائی دیکھو یہ ہم تمہارے کاروبار میں دس لاکھ روپیہ لگا رہے ہیں یہ دس لاکھ روپیہ کاروبار میں نہیں لگا رہے بلکہ ہم تم کو اس میں سے نو لاکھ نوے ہزار قرض دے رہے ہیں اور دس ہزار شرکت کر رہے ہیں تو اب شرکت کتنے میں تھی دس ہزار میں اب وہ کتنا بھی نقصان بتائے گا تو یہ دس ہزار ہی وہ نقصان آئے گا وہ نو ہزار نو ہزار نو نو لاکھ نوے ہزار جو ہے اس میں وہ تو قرض ہے وہ تو مجھے پورا کاروبار بھی ڈب گیا तब भी उसको नौ लाख नब्बे हजार देना पड़ेगा इसे समझे आप किसी को कारोबार में पैसा लगाना चाहते हैं और आप ये मुतमिन नहीं है हो सकता है कि अगर हम कहेंगे नफा नुकसान दोनों में 50-50 परसेंट तो खाली वो नुकसान ही बताता रहे हर महीने पहला महीना था इसे इतना हो गया दूसरे महीने में सजर बांग इतना घाटा हो गया तीसरे महीने में क्या बताए कुछ नहीं जानते सब चला गया अब बैठे रह जाएंगे शिरकत थी شرکت میں نقصان نفع دونوں میں ہمارا تھا وہ بھی کہہ رہا ہم بھی نفا نقصان ہم بھی تو یا ایسا اگر کوئی معاملہ ہے تو آپ بجائے اس کے کہ پورا جو ہے شرکت کے لیے دے بلکہ اس میں زیادہ رقم بطور کر دیں اور تھوڑی رقم شرکت کر دیں اور نفع میں بوری کا اعتبار نہیں ہوتا لہٰذا نفع بولے ہم دونوں آگے آدھا, آدھا ہوا اور نقصان ہاں نقصان جتنا موری لگی ہے اس کے اخبار سے ہوگا بس نہیں ہے یہ. ایک فکر بتائی گئی ہے اور بارہ جو یہ ہے شرکت جو طے ہو جائے گا نفع نقصان کا پرسینٹ اسی ارے نفا کا جو پرسینٹ طے ہو جائے گا پہلے سے اسی اعتبار سے اگر نفع ہوا تو اسی اعتبار سے پارٹی کو ملے گا اور نقصان ہوگا تو جس اعتبار سے پیسہ لگایا ہے مولی لگائیے اسی اعتبار سے ان دونوں میں نقصان تقسیم کیا جائے یہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں مشاہرہ کر تو یہ ایک ہے مدارمن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہم نہیں کر سکتے نہ دکان میں وقت دے سکتے ہیں نہ مال خرید کے لا دے سکتے ہیں ہمیں اپنا کام کرنا ہے بھئی ہم کوئی مسجد کا امام ہے کوئی مجوس ہے کوئی کچھ ہے نہیں موقع ملتا ہے تو وہ کیا کرے مزارمت کرتا ہے مزارمت کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک آدمی جو تجارت کی صلاحیت رکھتا ہے تجارت کا تجربہ ہے اس کو ہم نے پیسہ دے دیا کہ یہ لو دس لاکھ روپیے لو اور دس لاکھ روپیے کا یہ مال خرید کر کے فروخت کرو اور جتنا نفع ہوگا اس میں ہم دونوں کا اتنا اتنا پرسینٹیج ہوگا چاہے ففٹی ففٹی پرسینٹ ہو چاہے روپیہ دینے والے کا سکسٹی ہو محنت کرنے والے کا فورٹی ہو یا محنت کرنے والے کا سکسٹی ہو پیسہ دینے والے کا فورٹی ہو جو طے ہو جائے تو یہ مزارمت میں جیسا کہ پہلے بزرگ کا یا خود کشینہ امام اعظم ابو حنیفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مزارمت فرماتے تھے یعنی مزارب کو دے دیتے تھے مال اور آپ کا مال جو ہے وہ ریشم وغیرہ کے تھان کپڑے تو لے کے جاتے فروخت کر کے آتے اور جو نفع آتا اس میں دونوں میں جو پرسینٹ طے تھا وہ آپ رکھتے وہ اس کو دے دیتے یہ مزارب کا طریقہ یعنی ایک کا مال اور ایک کی محنت اس میں اگر نقصان ہوگا تو پورا کا پورا نقصان جو ہے رب المال کا ہوگا جس کا مال ہے جس کا پیسہ لگا ہے اس کا نقصان ہوگا جو محنت کر رہا ہے اس کا ایک پیسہ بھی نقصان نہیں مانا جائے گا ہاں نفع ہوگا تو نفع میں جو پرسینٹیج مقرر ہے وہ اس کو دینا پڑے گا اور جو اصل رب المال جس کو کہتے ہیں جس کا مال ہے وہ طے ہوا ہے وہ لے لے گا حضمام اعظم وہ نیفا اس طرح سے مال دیتے تھے تو اس وقت دیادار لوگ تھے اور حضرت کا تخوا کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے مظاہر سے کہا مال دینے لگے فرمایا کہ دیکھو یہ تھان ہے کپڑے کا تھان دان ہے اس میں دیکھو یہ عیب ہے جب بیچنا تو اس عیب کو بتا دینا تاکہ خریدنے والا چاہے تو عیب جاننے کے بعد لے جانا لے دھوکا مت دیں اب وہ لے کے گیا اور امام اعظم کو نام تھا مارکیٹ میں جیسے پوچھا کہ ابو حنیفہ کا مال آیا ابو حنیفہ مال آیا تو تاجر لوگ ٹوٹ پڑے اور اس کو خیال ہی نہیں رہا سب جیسا سب تھان بیٹا ویسی بھاؤ دیکھ لیا اب تقریباً چھتیس ہزار دینار لے کے آیا دینار کہتے ہیں سونے کا سکا آج کے جو ہے وہ کروڑوں روپیے ہو گئے so تو چھتیس ہزار دینار لے کے آیا حضرت کی خدمت میں کہ حضور بہت اچھی تجارت ہوئی ہے بہت تفاع ہوا ہے یہ وہ حضرت نے پہلا سوال یہی فرمایا کہ وہ جو جس تھان میں عیب بتایا عیب کہ نہیں بیچنے سے پہلے. تم نے خریدنے والے کو عیب بتایا کہ نہیں بتایا کہ کی ہوئی اور اتنا مال تیزی مجھے خیال ہی نہیں رہا وہ بھی اسی میں چلاتے آپ نے فرمایا لے جاؤ سارا مال سبقہ کرتا ابو حنیفہ اس کا ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ تخوا ہوتا اگر حضکی سے پتوا پوچھا جائے تو آپ یہی فرماتے کہ خریدنے والے کو جن خریدا اس کو اختیار ہے اختیار ہے یعنی عید دیکھنے کے بعد اس کو اختیار رہتا ہے لائے واپس کر دے اور اپنی پوری قیمت لے جائے دیکھیے تقوا بتایا نہیں ہے ایک طرح کا یہ جو ہے دھوکا بھی سمجھ میں آتا ہے لہٰذا ابو حنیفہ کی طرف سے کسی مسلمان کو کسی انسان کو دھوکا نہیں دیا جا سکتا 36 دینار آپ نے سب صدقہ رہا ایسے لوگ ہوں ایسے تجارت کرنے والے ہوں تو مزارمت ہے لیکن اس زمانے میں تو جب دکان پر کسی کو لگا لو اپنے رشتے دار کو تو پتہ چلتا ہے کہ غلہ کم اٹھنے لگا اس کی جیب میں زیادہ اٹھنے لگا یہ بھی ہونا ہے ہمارے <تصفح> <تصفح> تو اٹھ گئی ہیں حلال حلام کی جی کمی نہیں رہی بس کسی پ... طریقے سے کسی ذریعے سے پیسہ آئے حلال آ رہا ہے حرام آ رہا اس سے کوئی مطلب نہیں دو بہترین طریقے یہ ہی ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہمارے پاس ڈھنگ نہیں ہے جس کو ڈھنگ ہے تجارت کرنے کا تجربہ ہے ہم نے اپنا پیسہ دے دیا وہ پورے امانتداری کے ساتھ تجارت کرے اور پوری امانتداری کے ساتھ آ کر کے نقاہ بتائے اپنا حصہ لے جائے ہمارا حصہ ہم دے پھر تجارت کرے وہ یہ ایک بہترین طریقہ تھا مزاربت کا کہ جو لوگ کسی طرح کا دینی عمل کر رہے ہیں کوئی اور مصروفیت ہے وہ نہیں تجارت کر سکتے ان کی تجارت بھی ہو رہی ہے اور ساتھی ساتھ ہی ساتھ جس کے پاس مال نہیں ہے کہ وہ تجارت کر سکے اس کو بھی نفع ملنا یہ کس کو کیا کہتے ہیں موزار بار. تو اس طریقے سے کرے اور وہ کہ پیسہ لگا دیا تو تم بھی کھاؤ ہم کو بھی کھلاؤ اور جب ضرورت پڑتی ہے تو پورا پیسہ ہی لے جاتا ہے یہ تو قرض ہوا اور قرض میں اگر نفع آئے گا تو شرم بہت سوز ہوگا ایک مسلم میڈیکل پرچ ہے جو سبھی قوم کے لوگوں کے لیے قسمت کا کام کرتا ہے مثلا سونوگرافی ایکس رے اور دیگر میڈیکل ضروریات کے سامان مہیا کرتا ہے اس طرح کی مشینوں کی خریدی کے لیے رقم جمع کی جاتی ہے اور اسے شرح ہے. کے مشینوں مشینیں خرید کی جاتی ہے کیا ایسا کرنا شرم صحیح ہے بھائی دیکھیے زکوٰۃ یا سزکات واجبات کا مستحق جو ہے وہ فقیر ہے شرائم جو فقیر ہے ان نماز سزکات و ان یعنی یہاں زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں اس کا ذکر عفران مجید نے فرمایا ان کے لیے ہے تو اس کے مستحق تو فقراء اور ہیں لیکن بعد کے علماء نے یہ دیکھا کہ دینی تعلیم میں انحکاط آ رہا ہے پہلے بادشاہوں کا دور تھا نوابوں کا دور تھا تو ان کے ذریعے ان کے وظائف سے مدرسے چلتے تھے بڑے بڑے تعلوم چلتے تھے اب بادشاہ نہیں رہے نوابی دور بھی ختم ہو گیا اب مدرسے چلے کیسے کوئی جو ہے وہ اپنی ڈیٹ جلدی دیتا نہیں کچھ تو یہاں علماء نے رکھا کہ یہ ان باتوں کے لیے ہلۂ شرعی کیا جائے دینی ضرورت کے لیے ہل شرعی تو ہلۂ شرعی میں بھی یہ بھی ہے کہ جو مستحق زکوٰۃ ہے اسے زکوٰۃ کے مال کا مالک بنا کر قبضہ دے دیا اور بعض قبضہ اس نے اس دینی کام کے لیے اس دینی تعلیم کے لیے اس دینی ضرورت کے لیے وہ دے دیا کہ اس سے دینی کام کیا جائے اس سے مدرسہ کرایا جائے یا اس سے مدرسین مدرسی مدرخواہ دی جائے یا اس سے عمارت بنائی جائے تو اب وہ اس نے فقیر ہے اس نے قبضہ کرنے کے بعد گویا دیا تو اس کو اس کا سواب مل رہا ہے تو یہ دینی ضرورت ہے اب اس کو لوگوں نے بالکل عام کر رکھا جہاں دیکھتے کچھ ہوا بس ہر شریک اب اچھا خاصا آدمی ہے لیکن اسی لڑکی کی شادی ہے لڑکی کی شادی میں اس میں جہیز کا انتظام نہیں ہو سکتا ہانا کا مستحق نہیں ہے لیکن جہیز نہ جہیز انتظام کا ہیرے شرحی کر رہے ہیں اور ایسا جہیز ہی دینا کہا تو جائز ہوگا جب اس کو طاقت رکایت تو یہ اس کے لیے ہلے شرعی نہیں اب یہاں پر جو مشینیں خریدی جائیں گی اب مشینیں خرید کر کے کہا کہ ہر طرح کے لوگوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے یعنی وہ ہر مسلمان ہی نہیں ہے ہر قوم یعنی ہر جو بھی آ جائے چاہے وہ کمار آ جائے تو ہر آ جائے کافی آ, آ جائے جو بھی آ جائے چلیے سب کا ہوگا اتنی قیمت میں تو اب زکات اسی لیے رہ گئی ہے ایسا کرنا ہے اس کے لیے تو دنیا بھر کے لوگ فنڈ لیتے رہتے زکوات ہاں اگر خاص مسلمان غربا کے لیے کوئی ایسا کام کر رہا ہے اور وہاں مشین خریدی ہے کہ اس سے صرف مسلمان جو فقیر غریب مستحق ہیں انہی کا اس سے علاج ہوگا اور ان کی ضرورت کے لیے مشین خریدی جا ہے کہ غریبوں کے پاس اتنا پیسہ صحیح ہے وہ خریدیں تو یہ خریدی جا ہے کہ اس سے جو علاج ہوگا اس سے جو خون ٹیسٹ ہوگا یا جو کچھ بھی ہوگا یا سینوگرافی ہوگی وہ صرف غریبوں کی جو مشتع انہیں کا ہوگا اس لیے ہلے شری کر کے وہ مشین خریدی ہے تو وہاں تک تو اجازت سمجھ میں آتی ہے کہ زکوٰۃ کا جو مصرف ہے وہ مصرف یہاں پہ ہے کہ غریبوں کے کام آنے چاہیے کہ ان کو اگر ہم جب کچھ دے دیں تو آپ خرچہ ڈالیں گے علاج نہیں کرائیں گے اس کے دن کم از کم مفت علاج ہوگا کہ علاج تو کرائے گا وہ غریب آ کر یہ ایسے کام کریے کہ جہاں ہر قوم کے لوگوں کا علاج ہو رہا ہے چاہے وہ ہاسپٹل بنانا ہو چاہے مشینری خریدنا ہو چاہے دوائیں خریدنا ہو سب کو تقسیم دی جا رہی ہے وہاں پر نہ ہیلے شرعی کی اجازت ہے نہ ایسے امول میں رکاو رقم لگانے کی اجازت एक शख्स मार्केटिंग का जॉब करता है कंपनी की तरफ ऐसी उसे एक्सपेंस मिलता है यानी मार्केटिंग करने के लिए जो आने जाने का खर्च होता है वो खर्च मिलता है उसमें होता यह है की जो मार्केटिंग करने वाला आदमी होता है वो जनरल का टिकट लेकर सफर करता है और कंपनी में ए सी का कर खर्च कराता है ऑटो में है और कैसी लगाता है, तो क्या ऐसा करना चाहिए भाई अगर आम मुनसिफ किसी भी अच्छे तबीयत वाले आदमी से भी पूछेंगे ऐसा करना चाहे बेत बेईमानी है तो बोल रहा है टैक्सी लिखवा रहा है वहां जाकर के मैं टैक्सी से गया और जा रहा है लोकल से जा बस से जा ट्रेन से लिखवा रहा है फ्लाइट से गया جھوٹ بول کر کے پیسہ لیا نا اس نے تو یہ دھوکہ دینا ہوگا ہاں یہ ہے کہ اگر کرائے کے نام پر کہ کہیں بھیج رہے کمپنی اور اس کو دے دیا پانچ سو روپیہ ہے جا تمہارا سفر خرچ ہے سفر خرچ اب سفر خرچ عام کر دیا وہ جیسے بھی جا یہ حساب اگر یہ کہے جو خرچ کہا کے لکھوا دینا تب تو پھر جو جیسے خرچ کیا ویسے لکھوا لیکن دے دیا پانچ روپیہ سفر خرچ جیسے عام طور پر مقررین کو سفر خرچ بھیجا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے منی بھیجیا اب وہ مقرری جو ہے سفر چاہے وہ ریل سے آئے کہ فلائٹ سے آئے کسی سے بھی آئے ہاں اگر اس نے مطالبہ نہیں کیا وہ کہ بھئی اتنا سفر خرچ ہوگا تب تو جائز ہوگا مطالبہ کیا ہے میں فلائٹ سے آؤں گا اتنا بھیج دو اور آیا ٹرین سے تو واپس کرے وہ جو کرایہ دیا ہے یہ ہر ایک کے لیے وہ تو اگر اس کو کمپنی دے, دے دیتی ہے کمپنی جو ہے اسے دے دیتی ہے کہ دے جاؤ یہ خرچ کرو اور ہمارے کام کر کے آؤ پھر اس کا ہو گیا اور اگر یہ بتانا ہے کہ اتنا اتنا اتنا اتنا خرچ ہوا اب وہ دیتے ہیں چیک بنا کر کے تب پھر یہ جھوٹ بولنا ہوا دھوکا دینا ہوا اور دھوکا کافیوں کو دینا بھی چاہیے مشین والا سوال ہوا تو اس کے اندر سوال کی آیا اگر کسی ایسا ٹرسٹ چل رہا ہے تو اس نے سونوگرافی مشین یا ایسی مشین مشینری لگوائی ہے اس سے زکات کے پیسے کو ملے کر کے اس نے مشین مشینری خریدی ہے تو ایسے ٹرسٹ کے اندر مالدار اپنے پیشنٹ کو مالدار کو اپنے پیشنٹ کو مطلب علاج کروانا کہتا ہے مالدار کو اپنے پیشنٹ کو بھائی جن لوگوں نے زکات رقم سے یہ مشین خریدی ہے ان پر یہ ہے کہ اس کا سامان ادا جاتا زکات کو غیر مشرف میں خرچ کیا تو ان پر یہ ہے ضروری کہ اس کا تاوان دیں اب جو مشین خریدی ہے وہ استعمال ہو رہی ہے تو وہ تو کوئی بھی اسے علاج کرائے گا لیکن اس نے جو پیسہ زکات کا لگایا ہے اتنا پیسہ اپنی طرف سے مسائل سے زکات میں خرچ کرنا ہوگا اس کو hmm. کے اندر جو چیز دیتے ہیں بچے بچے کو یہ بھی جاری نہیں ہوگا بھائی جب مالدار بچوں کی فیس دی جا رہی ہے اور وہ بھی کر کے تو کیسے جاری ہوگی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فیس جو ہے وہ رقم غریب بچے کو دے دے جو مصیبت ہے وہ رقم دے دے اور وہ اپنی فیس لیا کر کے اسکول میں بھرے تو اب چونکہ اس کو دے دیا ہم نے وہ جہاں بھی خرچ کرے لیکن ڈائریکٹ کوئی فیس لا غریب کی گریبے گا تو آدھا ہی ہوگی سب دور کی بات ہے ہمارے معاشرے میں آج کل کچھ ایسے سنی لوگ جو وبادی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور ان کو بدعیلہ بھی سمجھتے ہیں کہ کے ساتھ جول کرتے ہیں دعا سلام بھی کرتے ہیں انہیں اپنی دعوت میں بھی بلاتے ہیں اور خود ہی ان کے یہاں دعوتوں میں چاہتے ہیں اور شداریاں بھی کرتے ہیں تو کیا ایسے کو کو سے میں کنجی کہہ سکتے ہیں اور ایک سنی کو ایسے لوگوں کا بائیکوٹ کرنا چاہیے نہیں یہ سوال یہ ہوا ہے کہ وہاں یا جو بھی بدفیدہ ہے اس سے میل جول رکھنا یعنی جو میل جول رکھنے والا وہ خود تو سنی صحیح ذخیرہ ہے اور حویوں پر شرم جو حکم ہے ابتدا کا ففر کا وہ بھی مانتا ہے اور حاویوں کو پیچھے نماز نہیں پڑتا لیکن ان سے میل جول رکھتا ہے تو میل جول رکھنا بھی معمولی بات نہیں ہے کیونکہ میل جول کو اللہ نے بھی منع فرمایا اور اللہ کے رسول نے بھی منع فرمایا اللہ اللہ فرماتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ میل مت کرو کہ جہنم کی آخ تمہیں چھوئے جہنم جہنم میں چھوئے گی جہنم جہنم میں جا کے ظالم ضاحی بات ہے کہ جو جس کا عقیدہ خراب ہے وہ تو بدل اولا ظالم ہے کیونکہ ظالموں کی تفصیل میں کہا گیا جو اس طرح کے بدقیدے بد مذہب یہ سب ظالم میں آتے ایسی وا یونسی نقد شیفان پلاس کا خود بادشاہ مال پونے ظالمی اگر کچھ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو بیٹھنا ہی من پھر رسول اکرم صلی اللہ علم بد مذہبوں کے بارے میں فرماتے مسلم شریف میں ہے خزور نے ایک ساتھ فرمایا کہ و و تم اپنے کو بچاؤ و اور ان کو اپنے سے دور کرو کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں یعنی حضور کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ ہونے میں یہ خود گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے کیا فرمایا؟ فرما یا اپنے آپ کو ان سے بچاؤ انہیں اپنے سے دور بگاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو گمراہ کر دیں تمہیں فکرے میں ڈال دیں تو اس لیے ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اب یہاں وہ سننے سے عقیدہ سب ہے لیکن ان کے یہاں دعوتوں میں جائے ان کو اپنی دعوتوں میں بلائے سب سے بڑا خطرہ تو یہ کہ خود اس کا ایمان کمزور ہوتے ہوتے کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے پہلے وہی ہو جائے محل دیکھیے وہ حابیت جو بڑی ہے زیادہ تر ایسے ہی بڑی ہے اسی راستے سے کہ وہ, وہ شادی شادی کر بھی دی ہے کیا لڑکی لانا ہے لڑکی لائیں گے ہم سنی کو سنی بنا لیں گے پتہ چلا وہ وہی پورے گھر کو وہابی بنا دیا ایسا بھی ہوا ہم آ لڑک لڑکی دینا منع ہے پتا نہیں یہ کہاں سے کسی نے مسئلہ کر لیا کہ لڑکی دینا منع ہے لڑکی لانا منا تھوڑی ہم تو سنی بنائیں گے مستقبل دیکھا ہے تمہیں اتنا اطمینان ہو گیا یہاں تمہیں جا کر فرماتے ہیں کہ گمراہ نہ کر تو بہرحال ان کے پیچھے نہ نہیں پڑتا لیکن ان سے تعلقات رکھنا یہ بھی تو حرام ہے جو بدعقیز بد مذہب ہیں ان سے تعلقات حرام ہیں میل جول حرام ہے اس کا گناہ تو ہوگا اب یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا شرعی اس طرح میں سلح اللہ بول سکتے ہیں اس طرح شرعی جو ہے سلح کلی کی وہ یہ ہے کہ جو سب مثلاق کو یکساں سمجھتا یہ بھی حق یہ بھی حق ہاں؟ یعنی یہ بھی ہے حلوہ بھی صحیح ہے گوبر بھی صحیح ہے سب کو ایک کیے ہوئے ہے وہ تو وہ اس کو کہتے ہیں سلک السے اب وہ بد مذہب یعنی وہابی ہو ہو تبرائی ہو بوری ہو یا قادیانی ہو سب ایک سب برابر ہے سب کلمہ پڑھتے ہیں نا سب برابر یہ سورج کلی ہے یہ سب کو حق پہ جاتا جان اس کا حکمر بہت سخت ہے ایسا سورج کلی جو ہے وہ خود جو ہے, ہے, ہے وہ بعض صورتوں میں خود و آزادی فخر کفر کا حکم اس پر لگے گا لیکن یہاں یہ ہے کہ صرف ان کے ساتھ دعوت پہ جاتا ہے دار تو وہ اس معنی میں سلک کلو نہیں لیکن عرف عام میں ایسے آدمی کو بھی کہ جو وہابیوں سے میل جول رکھتا ہے رشتہ رکھتا ہے دعوتیں کھاتا ہے گھال میل رکھتا ہے تو اس کو بھی سلح کلی بول دیتے ہیں یہ عرف میں ہے لوگ میں ہے سرام سلاخ کلی وہ ہے کہ جو سب کو حق جانتا تو یہ تو سب کو حق نہیں جانتا لیکن یہ ہے کہ ان کی دعوتوں میں جاتا ہے اپنی دعوتوں میں بلاتا ہے اس معنی میں عرفن سیرب ال اگر کسی نے کہا تو وہ سیرب اللہ سیرب الگ کو فجور والا تو بائیوکاٹ اگر ہر گناہ گار تو نہیں کرتا ہے تو اس کے توبہ کو مجبور کرنے کے لیے کاٹ کرتے جب تک کہ سچے جیسے توبہ کر کے ان سے راہ و رسم سے بچتا نہ ہو اپنی دعوتوں میں اب بلانا بند نہ کرے ان کی دعوت میں جانا بند نہ کرے اس وقت وہی کو بدلہ بھی سمجھتا ہے اور اپنی زندگی میں ان کے ساتھ کسی طرح تعلق نہیں رکھتا مگر مطلب وہ صرف تجارت واپی بدلکہ لوگوں کے ساتھ بھی کرتا ہے کا یہ کہنا ہے کہ میں آپ اسے اسے، اسے کے نقصان کیا ہے خالی مال بیچنے میں اور نقصان ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ میری دکان میں آنا، آنے والے ہر شخص نہیں پوچھ سکتا کہ وہ سنی ہے یا ہے؟ اور یہ بھی کہتا ہے کہ وہاں بھی دیو سے کو نے منع کیا ہے مگر تجارت کرنا جائز ہے مگر آپ سے کس معاملے میں بیان کرنے پر, ان پر, ان پر ان جو بیان کیے گئے اس پر کا کیا حکم ہے اور کمائے ہوئے حرام مال مال کہا جائے گا بھائی دیکھیے یہ ہے کہ تجارت اور معاملات کافل اصلی سے جائز ہیں اصلی کا مطلب یہ جیسے ہندو ہیں مسلم ہیں کرسچن ہیں یہ کافی اصلی ہیں ان سے معاملات جائز ہیں یعنی ان کو مال بیچنا ان کا مال خریدنا لیکن جو وہ ہابی ہو یادہ اگر اس کی بر عقیدی حد کفر کو پہنچی ہے جو اس پر حکم ارتداد ہے یعنی شرح وہ مرتد ہے تو اب جو شران مرتد ہے میں تمام کے یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو جس کی بدقدگی حدی ارتدا کو پہنچ گئی ہے مرتد ہے تو مرتد اپنے مال کا بھی مالک نہیں ہوتا تو ایسے سے قرض و فروغ جو ہے وہ جائز نہیں ہے جو مرتد ہے شران کیونکہ مرتد کا مال اپنا مال نہیں ہوتا فائد مسلمین ہے تو اب وہ جو پیسہ دے گا وہی اس کا نہیں ہے اور جو اسے مال لے گا وہی اس کا نہیں تھا کوئی مسلم ہے تو جو جس کی بدعیدگی حد افتتاح تک پہنچی ہوئی ہے کہ شرعظ وہ مرتد ہے مرتدہ مرتد اسلام لانے کے بعد جو ہے اسلام سے پھر جائے تو مرتد اگر کے حکم ہے تب تو اس سے تجارت بالکل اس کا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو اس کا مالی نہیں ہے اور اگر مرتد کہ تک نہیں اس کی پہنچی ہے اور جیسے اب یہ اس کے پاس خریدتے نا وہ بہت صحیح مال لیا تھا بہت ایماندار ہے وہ بھی اور اس کو ایماندار بول رہا ہے وہ تو وہاں اس کی وجہ سے لوگوں نے چرچا ہوگا چلو وہ بہت اچھی چیز دیتا ہے وہ خالی دیتا ہے ذرا سا ملاوٹ نہیں ہوتی ہے وہ شہرت ہوگی تعریف ہوگی تو دھیرے دھیرے اس سے متاثر ہو کر کے اس کے گرویدہ بھی ہوتے ہیں تو وہ بہت سے معاملات یہ ابھی ایسے بھی کرتے ہیں کہ اسی وہاں لوگ ہمارے پاس آئیں تو ان سب کو نظر میں رکھنے کے بعد ہی جو ہے وہ کہ وہ ان کی جو ہے بےپو خرو کو نہ پہنچی ہو وہ عام جنگل ایسا ابھی جو عقائد سے واقف نہیں ہے اور پھر اس سے کچھ لینے دینے میں ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کے ایمان وغیرہ کس ہو جو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے ایسی کوئی بات ہے اور اس نے خرید لیا تو اس چیز کو ناجائز حرام نہیں بولیں گے یا اس سے جو پیسہ دیا ہم نے کر کے اس کو ناجائز حرام نہیں بولیں گے لیکن اب بچ سکے ایسے سے بھی تو بچے اس لیے کہ ہر آدمی فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ اس کی باقی کس درجے تک پہنچی ہوئی ہے تو بچنے ہی میں آفیت ہے بچے اور یہ سب نقطہ دانی کے ہم نہیں خریدے ہم نہیں دے گے کسی اور سے خرید لے گا تو ہی نقصان ہے ارے سب کا رسک اللہ نے مقصود فرما دیا ہے ابتدار نے سب پھر رزق کو اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اتنا ہی پائے گا تو جتنا اس کی تقدیر میں ہوگا اتنا ہی پائے گا اور لاکھ وہ کو پیشتا رہے گا اس سے زیادہ نہیں پا سکتا جتنا اللہ نے لکھ دیا اس کے لیے تو سر قائف کو ایسی کوشش کرتا ہے جس سے اللہ اللّہ رضی راضی وہ حابی یا اور بھی جو اللہ اللہ رسول کی گالیاں دیں گاخیاں کریں یا ان جنہوں نے گستاخیاں کی ان کو اپنا پیشوا جانیں ان کو مسلمان جانیں اور ہم جو ہیں ان سے تھوڑے سے نفعے کے لیے جو ہے وہ معاملات رکھیں تو یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے لہذا عافیت بر عمارت اور بشن ہی میں اپنے ایمان کی حفاظت ہے کے مطابق یا اس سے جیسیٹل کرنسی کو کرنسی نہیں مانا جاتا تو کیا اسے مال کہا جا سکتا ہے اور اگر کوئی شخص ایسی کرنسی کا کاروبار کرتا ہے تو اس کاروبار کو حلال کہا جائے گا یا حرام اور اس کاروبار سے جو منافع ہوگا وہ حلال ہوگا یا حرام بھائی دیکھیے خود ہیں کرنسی نہیں ہے اب کہیں مال کہا جائے گا تو مسئلہ یہ ہے وہ مال تو کوئی چیز ہوگی نا مال جو ہے جیسے رواں ہے یہ مال ہے یہ لٹک رہا ہے یہ مال ہے یہ مال ہے وہ بٹ بٹکوئن جو ہے وہ کیا ہے یہ پہلے بتاؤ کہ کیا چیز ہے جس کو ہم مال کہیں مٹی بھی تو نہیں ہے وہاں کتنا بھائی مٹی بھی زیادہ ہو تو بھی مال ہے ایک چھٹکی جو چھوٹی مٹی جو ہے مال نہیں پہلاتی لیکن اگر اتنی زیادہ مٹی ہو تو وہ بھی مال ہے کوئی اتنا لوہے کا ٹکڑا ہو وہ بھی مال ہے वहाँ तो ना कोई लोहे का टुकड़ा कागज का टुकड़ा भी नहीं है तो माल किसको कहे कहे किस चीज को कहे वो तो माधुम है वजूद नहीं मफरूल मफरूदा है और आप जो है वो उठाकर देख लीजिए गोगिल वगैरह में जो उसकी तारीफ दी होगी बिट को तारीफ यही होगी कि फर्ज ही के रंगसी कोई वजूद नहीं है बस लोगों ने फर्ज कर लिया है की ये, ये, ये, ये, ये, ये, ये है اس کا بھاؤ گر رہا ہے چڑھ رہا ہے یہ اتنے کی ہے وہ कम یہاں پہ کم ہے دبئی پہ زیادہ یہ سب سب فرضی فرضی ہے اور گورنمنٹ بھی اعلان کر چکی ہے اگر کسی کو کچھ ہو جائے گا تو ہم ذمہ دار نہیں کیا کو ذمہ دار ہوگی وہ تو یہ تو کوئی مال ہے ہی نہیں ہے اب جب مال نہیں ہے تو اب کس چیز سے آپ کوئی چیز خرید رہے اس لیے کہ آپ میں نے پہلے کہا کہ خریدنے بیچنے کے لیے کہ ایک بائے ہوگا ایک ہوگا ایک مبی ہوگا ایک چار چیزیں کم سے کم ہو بائیں مطلب بیچنے والا مشتری مطلب خریدنے والا مبی مطلب یہ چیز کو بیچا جائے سمان مطلب اس کا اس کی قیمت اب یہاں پر کیا چیز ہے کوئی مال ہی نہیں ہے مال تو دے رہے ہیں اس, اس کے بدلے میں کوئی مال مل نہیں رہا خالی بٹ بٹ کوئی کوئی ہو رہا ہے خالی بیٹ. تو وہ مال وہ نہیں ہے اس لیے یہ تجارت صحیح نہیں ہوئی جب تجارت صحیح نہیں ہوئی تو جو مال آپ کو جو نفع ہوگا وہ مل کے خدیث ملکر ہے اس کو ناجائز کہا ایسی صورت میں اب اس کاروبار کو بند کرنا چاہتا ہے تو اس کاروبار سے جو منافع ہوا ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے دیکھیے اگر وہ منافع اس کو کافروں سے ملا ہو تب تو اس منافع کو استعمال کر سکتا ہے کہ ان کی مرضی سے ان کی رضا سے جو مال حاصل ہو یعنی جو کافر عربی سے اس کی رضا مندی سے ہمیں مال حاصل ہو اگرچہ وہ اس کا وہ ایسا نام دیں جو شران جائز نہ ہو تب بھی مال حربی جو ہے ہمارے لیے جائز ہوگا جب تو اس کی رضا سے ملے تو اگر یہ بٹکوئن وغیرہ سے جو کاروبار ہوتا ہے اس نے کافی حربی سے کیا ہے تو اس سے جو نفع ملا ہے وہ اس کے لیے حلال حل اس میں قوید بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو بیچ رہا ہے اس کا پتا نہیں ہوتا ہے وہ صرف ایک کمپیوٹر کے اوپر ایک اس کا آئی ہوتا ہے اس کو وہ بندے کو اس نے بیچا اس میں اس کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے وہ سامنے والا مسلم ہے یا کافر ہے اس صورت میں کیا ہوگا کم سے کم مسلمان اور احتیاط یہی ہے کہ اگر مسلمان ہوگا تو پھر مالک حدیث ہو جائے گا چینج کرتا ہے مطلب कारोबार होता है लेकिन कारोबार का तरीका होता है कि तो धाये धाये। और का जाता है, है में सी को में उसने अगर किसी को में वो चीज़ को बनाएगा उसका چاہیے بھائی دیکھیں اگر مسلمان کمپنی ہے تب تو یہ جو دوسرے نیشن بنایا اور آپ اس کا عوض لے رہے ہیں یا اس کا کمیشن دینے کی جائز نہیں ہوگا لیکن کافر کمپنی ہے تو میں نے پہلے ہی کہا کہ کافر عربی ہے اور عربی کافر اپنی مرضی سے چاہے جس نام سے بھی دے لیکن اپنی مرضی سے دے رہا ہے تو مسلمان کے لیے تھوڑا وارہ ہو کیا ہاں नहीं सवाल पूछने का नहीं पहले थोड़ा सा लिखकर देना है वो फिर बहुत कन्फ्यूज होता है कि सवाल पूछने में आपको पहले से टाइम दिया था व्हाट्सअप दिया था कई लोग पूछते ले रहे तो एक को देंगे और एक को नहीं देंगे तो फिर प्रब्लम हो जाता है आप अगली में फिर होगी फिर आप जहाँ भी होगी आप अपना सवाल लिख वापस दे السلام علیکم